خبر کے مقبر کے حمد اللہ مسلم پہوالا وان برا فائدے ہے نبیر فرا وجرمه قابل ذات داش سره پيش استفهام دي لا وك اشهد الله نع اسفر الله لازم الذي لا انه الحي القيوم باب الصلاه القبر بعد حينين جلاله وقل قبر معرفت سوخنا عليك ذكر کي دو پيام نامه چه نبي الرسول سلام خرج عمر وصلى على اهله و سلاته اوٹ یا حراث نبی سلام جلازہ اکلا فو حد و حلاو بان پرشاند جنازی فو ملی بان سمان صرفا ترجمہ مصدرین سبوتو منن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاسو شدہ خدمی عامدہ اکنہ دے دا مسئلہ سلاک عالی شہید سرنگی دے نومخ کی ذکر کردی ہو احلاف اغیوی سلاک عالی شہید اور نور ایمانوی دلائلو دا حلاف نیو دا دلیلم دے وہ دار کی تو حاویزی کرناز نہ تکار بددی خصوصیت شی خبر بانی اوارا نہیں دی الکمک بھی جنازہ نے بھی کڑی سلام دمارے یادا الحاد بادن خصوصیات والے جنازہ قبل دفن دا. دوی وار کی سرات عال شہید ثابت حقیقی ذکر سرات امرات دعا دا. ذکر صحیح نہیں کہ صلاۃہ تہ تا کی دیو تا کی دفر تہ تہ ہم دمجاز رلی کنا ایں دے مارمر چھ لب سے دعا نہ بلکہ جنازہ متعارفہ صلاۃہ علی المیت دادا کی نراو تا کی چرازیں نہ دفر زادو فرض تہ تہ ہم دمجاز صلی علی اہل وح صلاۃہ علی المیت پشاں دا جنازہ فمری ماں نسوم صرفہ تعالی فقہہ ہنا تحقیق کڑی ک انشاء اللہ شیخ کشمیر رحمتہ کی ذکر کی تین صاحب دارے چ مریض مراد دا دعا ذکر میں بھائیت ہمارے میں یہاں کہاں مجھے نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہا دیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یحید نادم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبارک و خیواتم نصرحان یزید بعد لگا جدی رسول اگر سن کے دے نبیر صلی اللہ علیہ وسلم تو جاندو دو مرنہ